دین اور شریعت کا فرق ادین کیا ہے یہ توحید ہے یعنی ایک ہستی کو خالق و مالک ماننا اسی کو اپنی تمام ترجیحات کا مرکز و محور بنانا اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنا اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا یہی دین کا اصل سرا ہے اس کا ہاتھ آنا تمام چیزوں کا ہاتھ آنا ہے یہ اگر چھوٹ جائے تو کوئی بھی چیز آدمی کے حصے میں باقی نہیں رہتی خواہ ظاہرداری اور جلال کی سطح پر وہ اپنے آپ کو کتنا ہی دیندار ثابت کر رہا ہو قرآن میں اقامت دین کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی ادین سے متعلق ہے شرا کی اس آیت میں اقامت دین سے مراد دراصل اقامت توحید ہے یعنی بندے کو حقیقی معنوں میں خدا سے جوڑنا اس کو وحدہ لا شریکہ کا سچا پرستار بنانا اگر کوئی گروہ عبادت کی جزوی اور اختلافی مسائل پر فقہی نذا کھڑی کرے یا دین قائم کرنے کے نام پر حکمرہ جماعت سے سیاسی مقابل آرائی شروع کر دے تو یہ اقامت دین نہیں ہوگا بلکہ قرآن کے الفاظ میں سبل متفرقہ کا اتباع ہوگا جو دین میں قطع ممنوع ہے اس قسم کے ذیلی اور اختلافی امور پر مورے کے کھڑے کرنا امت کی وحدت کو ختم کر دیتا ہے امت فرقوں فرقوں میں بٹ کر اللہ کی اجتماعی نصرت سے محروم ہو جاتی ہے اقامت دین متفق علیہ مسئلے کے لیے جد و جہد کرنے کا نام ہے نہ کہ مختلف فیح مسائل کو لے کر مسلمانوں میں جدال و نظا برپا کرنا کا نام ادین سے مراد اصلاً اگرچہ توحید ہے تاہم تبان اس میں وہ تمام مسائل شامل ہوتے ہوتے چلے جائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق متفق علئے ہوں اور جن میں ایک سے زیادہ رائےوں کی گنجائش نہ ہو مثلا خدا کے وجود اس کی وحدانیت اس کی ربوبیت کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تو اس سے امت میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوگا کیونکہ یہ عقائد محکم آیت و احادیث سے ثابت ہیں اس کے برعکس اگر اس قسم کی بحثیں نکالی جائیں کہ خدا جسم رکھتا ہے یا نہیں خدا کا عرش کہاں قائم ہے خدا اپنی نظیر پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں وغیرہ تو ان چیزوں میں کبھی تمام امت متفق الرائے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تمام چیزیں استمباتی نوعیت کی ہیں ان میں فوز کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کا استمبا اس کو ایک رائے کی طرف لے جائے گا کسی کا دوسری طرف اس طرح مختلف تعبیرات وجود میں آئیں گی ہر تعبیر کے گرد اہل ایمان کا ایک گروہ جمع ہو جائے گا ایک دین کے اندر کئی دین بن جائیں گے اگر اولکر متقدات کی تلقین کی جائے تو یہ اقامت دین ہوگا اس کے برعکس اگر ثانی ذکر قسم کی اعتقادی موشگافیاں کی جانے لگی تو یہ قرآن کے الفاظ میں تفریق تفریح ہے پہلی چیز مطلوب ہے اور دوسری چیز غیر مطلوب یہی معاملہ امور کا ہے جن کو عبادات کہا گیا ہے مثلاً نماز کے لیے وضو کا لازمی ہونا ایک متفق علیہ مسئلہ ہے مگر اس کے ارکان و شروط کی تعداد کے بارے میں ایک سے زائد رائے ہیں سنن و مستحب مستحبات کی تعداد تو درکنار فرائض وضو کے تعداد کے بارے میں بھی فقہا متفق الرائے نہیں ہیں حنفیا کے نزدیک فرائض وضو چار ہیں مالکیہ کے نزدیک سات شافیہ اور ہنا بلا کے نزدیک چھ بہوالہ الفقا المذاہب الربا اب اگر ان اختلافی امور میں تعداد کے تعین کی بحث و مباحثہ کا موضوع بنایا جائے تو مسئلے کے استمباتی ہونے کی وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی تعداد کے بارے میں صدقی رائے ایک ہو جائیں اس قسم کی کوشش اتحاد عملہ صرف اختلاف و انتشار پیدا کرنے کا سبب بنے گی یہ ایک امت کو کئی امتوں میں تقسیم کر دے گی اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ امور اتفاق کو مدار دعوت بناؤ امور اختلافی کو مدار دعوت نہ بناؤ یہی معاملہ اسلامی سیاست کا ہے اگر ایک شخص ایسا کرے کہ اپنے حکمرانوں کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کرے ان سے انفرادی ملاقات کر کے ان کو خدا پرستی اور آخرت پسندی کی تلقین کرے سنجیدہ انداز میں تحریر و تقریر کے ذریعے اسلامی سیاست کے پہلوؤں کو نمایاں کرے تو اس سے امت میں کوئی تفریق وجود میں نہیں آئے گی اس کے برعکس اگر کچھ لوگ احتجاج و مطالبات کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور سیاسی محاذ بنا کر حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی تحریک چلانے لگیں تو اس کے نتیجے میں لازماً یہ ہوگا کہ امت فرقوں فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک فرقہ حکمرانوں کا ساتھ دینے والوں کا ہوگا دوسرا اس کو اقتدار سے ہٹانے والوں کا اس طرح امت دو جتوں میں بٹ جائے بٹ کر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دے گی اقامت دین کے نام پر تفریق فی الدین وجود میں آ جائے گا وضو کے آداب و قوایت کی تعداد کا معاملہ ایک استمباتی معاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے تعین کے بارے میں اہل علم کی کئی رائے ہو گئی ہیں یہی کیفیت امت مسلمہ کے سیاسی مشن کی ہے یہ بھی تمام تر ایک استمباتی معاملہ ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں کوئی نص ایسی موجود نہیں ہے جو سیاسی مشن کی نوعیت کو سراہتاً متعین کر رہی ہو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس باب میں اہل علم کی رائےوں میں تعدد پایا جاتا ہے موجودہ زمانے کے ایک گروہ کا اصرار ہے کہ امت مسلمہ کا اصلی نظم العین یہ ہے کہ حکومت اسلامی کے قیام کی جد و جہد کی جائے دوسری رائے یہ ہے کہ حکومت ایک امر مودود ہے یعنی وہ اللہ کی طرف سے بطور انعام ملتی ہے نہ کہ اس کو نشانہ بنا کر براہ راست جد و جہد کرنے سے ایک اور طبقہ یہ کہتا ہے کہ اصل کام اصلاح معاشرہ ہے نہ کہ اصلاح حکومت معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو خود بخود صالح حکومت قائم ہو جائے ان نظری اختلافات کے علاوہ حکومت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں شدید عملی نزاکتیں بھی شامل ہیں جب بھی کسی برسر اقتدار گروہ کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی وہ لازمن اپنی طاقت کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرے گا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر باہمی قتل و خون وجود میں آئے گا اقامت دین عمل تفریق فدین پر منتج ہوگا شریعت کا ایسا معاملہ جس میں ایک سے زیادہ نقطہ نظر قائم کرنے کی گنجائش ہو اس میں تمام لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لانے کی کوشش ہمیشہ یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ کئی جھنڈے وجود میں آ جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اختلافی امور کو مدار تحریک نہ بناؤ صرف اتفاقی امور پر اپنی تحریکوں کی بنیاد قائم کرو انہی اسباب کی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدر اول کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور ہزار برس تک چلتی رہی مگر صلح امت نے کبھی اس کے خلاف خروج نہیں کیا انہوں نے حکمرانوں کو انفرادی نصیحتیں کیں مگر ان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے کوئی ایجٹیشن نہیں چلایا یہ صرف عصر حاضر کی نظامی تحریکوں کی دین ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو سیاسی انقلاب کو مسلمہ کا اصل مشن بتاتے ہیں اس کے نتیجے میں ہر مسلم ملک میں مسلمانوں کے دو جتھے بن گئے ہیں ایک حکمرانوں کا گروہ دوسرا ان کے مخالف انقلابیوں کا دونوں مسلم گروہوں کے درمیان لا امتنا سیاسی جنگ جاری ہے جو ہرس اور نسل کی ہلاکت سوا کوئی اور تحفہ مسلمانوں کو نہیں دے رہی ہے بہوالا صورت البکرا آئے دو سو پانچ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اکامت دین کے نام پر سیاسی مشن کی نوعیت کے بارے میں علماء امت کے درمیان کئی رائے کا پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی تحریکات کا مسئلہ سبل متفرقہ کہ زیل کا مسئلہ ہے نہ کہ الدین کے زیل کا مسئلہ اس لیے ایک مسلح, مسلح کے لیے یہ تو درست ہے کہ وہ مسلم حکمرانوں کے اندر بگاڑ دیکھے تو ناصحانہ انداز سے اس کو اصلاح حال کی تلقین کرے مگر دین کی اقامت کا نام لے کر حکمرانوں سے سیاسی ٹکراؤ کرنا کتاب اللہ سے انحراف کے ہممانی ہے یہ سبل متفرقہ کا اتباع ہے نہ کہ حقیقتاً اقامت دین اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ دین میں صرف کلیات مطلوب ہیں جزیات مطلوب نہیں ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین میں مطلوب حقیقی اور مطلوب اضافی کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے حقیقی حصے میں تاکید و, تو و تشدید کرتے ہوئے اس کے اضافی اجزاء میں توسع اور رواداری کا طریقہ اختیار کیا جائے حقیقی حصے میں تاکید و تشدید کرتے ہوئے اس کے اضافی اجزاء میں توسع اور رواداری کا طریقہ اختیار کیا جائے اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کھانے کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حرام و حلال کے درمیان فرق کیا جائے صرف حلال چیزوں کو اپنی غذا بنایا جائے اور حرام چیز کو حلق کے نیچے نہ اتارا جائے دوسرا آدابِ تعام کا ہے مثلاً ہاتھ سے کھایا جائے یا چمچے سے فرش پر کھایا جائے یا میز کرسی پر جوتا پہن کر کھایا جائے یا جوتا اتار کر وغیرہ پہلا مسئلہ کلیات دین کا مسئلہ ہے اللہ نے نام لے کر متعین طور پر بتا دیا ہے کہ بندے کے لیے کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام مگر جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے اس میں اس قسم کی تعیناتی زبان استعمال نہیں کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا اور اصحاب کرام کی زندگیوں میں اس سلسلے میں ایک سے زیادہ نمونے ملتے ہیں ایسی حالت میں اگر ایک شخص حرام و حلال کے منصوص احکام کو تاکید و تشدید کا موضوع بنائے تو امت میں فرقہ بندی کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ یہ عملاً انہیں چیزوں کی تاکید و تشدید ہوگی جو تمام علماء امت کے درمیان پہلے سے متفق علیہ ہیں رائے کی حد تک ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا اس کے برعکس اگر آداب تعام کے مسائل پر تاکید و تشدید کی جانے لگے تو ساری امت کا کیس ایک مسلک پر متحد اور ہونا ممکن نہ ہوگا مثال کے طور پر ایک شخص کہے گا کہ جوتا اتار کر کھانا ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ہے اخلو نالکم دوسری طرف کسی اور کو یہ کہنے کا موقع ہوگا کہ یہ کوئی جائز ناجائز کا معاملہ نہیں بلکہ ضرورت کا معاملہ ہے جس میں سہولت ہو ویسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ پوری حدیث اس طرح ہے اخلاقم فن نہ روح لا اقدام اپنے جوتے اتار دو کیونکہ اس میں تمہارے پیروں کو زیادہ راحت ہے اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ کلو من ہی وملو صالحہ بہوالا صورت المومنون آیت 51 پر تو خوب زور دیا جائے مگر آدابِ کام کی نوعیت کی چیزوں میں رواداری اور توسع کا طریقہ اختیار کیا جائے تحریک اہل حدیث اپنی اصلی اور ابتدائی شکل میں اسی کا نام تھی اگرچہ بات کو وہ اس مسلک پر قائم نہ رہ سکی کم از کم عوام کی سطح پر یہی صورت حال ہے